الحمدللہ رب والسلام على سید الانبیاء اما بعد جامع اور سنن بن روایت ہے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ون ساری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانی کیسے کرتے تھے ابو یو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کانہ انہلی گئی آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا فیتعمون، فیتعمون وہ خود بھی کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے حکا تباہ فسارت کا ماتارا حقیہ کہ لوگوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ اور فخر شروع کر دیا پھر وہ ہار ہو گیا جو تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک گھر میں کئی کئی قربانیاں ہو جاتی ہیں سیدنا حدیفہ بن اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جامع ترمدی میں ابن ماجہ میں سنن قبرہ بہتی میں ہے کہتے ہیں کہ ہمالی اہلی الجفائی بہ علی تو میں نے سننا کہ مجھے میرے گھر والوں نے غلط روی پر ابھارا حالانکہ مجھے سنت سے یہ بات معلوم ہے کہ کان راج التی شاطی و شاطہ آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک دو بکریاں ہی قربان کیا کرتا تھا یہ بخیر جیران اور اب حالت یہ ہے کہ اگر ہم ایک دو بکریاں ذبح کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بخیل ہونے کا تانا دیتے ہیں کہ یہ بخیل ہیں کنجوس ہیں اتنا مال ہے پھر بھی ایک حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے تمام اہل بیس کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتے تھے بعد روایات میں دو بکریوں کا بھی ذکر آتا ہے یعنی ایک یا دو بکریاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیاق وقت نو ازواج رہی ہیں اور قربانی ایک عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ وہ خود صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے صرف ایک بکری ذبح کیا کرتے تھے ایک جانور قربان کیا کرتے تو ایک قربانی جو ہے وہ آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے سب کی طرف سے کفایت کرتی ہے آدمی کے گھر والوں میں اس کے زیر کفالت افراد آتے ہیں جن کی کفالت ان کے دن ہے اس کی بیوی اور اس کے زیر کی فالت بچے جو بالغ ہو جائیں اور اپنے کاروبار اور کام کاج والے ہو جائیں اور شادی شدہ ہو جائیں وہ اپنی قربانی الگ کریں آدمی اور اس کے جو لوگ یا اس کی اصل یعنی اس کے ماں باپ وہ بھی اس اہل بیت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے ایک قربانی کی کفایت کرتی اور قربانی کرنے والوں کو جو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کے قربانی ذبح ہونے تک پر یم سکھ انشاری ہی, ہی بال اور ناخن نہیں کاٹنے تو جب ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کی کفایت کرتی ہے تو جب ان باتوں سے یعنی ناخن اور بال کاٹنے سے رکنے کا حکم ہے تو یہ حکم بھی سارے گھر والوں کے نہیں ہے. یہ نہیں کہ گھر کا سربراہ قربانی کر رہا ہے تو وہ ناخن بال نہ کاٹے باقی کاٹ لے نہیں سب پر یہ پابندی ہے کیونکہ ان سب کی طرف سے یہ ایک ہی قربانی کی ساتھ کرتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے علیہ السلام قربانی <سلام> لے <سلام> جیسا